بحث محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بادشاہ واٹس ایپ گروپ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کو شموت سے سلامت کرتے ہیں ہمارے <تصفيق> سلسلۂ درست کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ پبلک تین سو آٹھ ہے اور تین چار جو عوراد فجحے ہیں عوراد فتح کے درست تعداد ہے عورات فتح میں اسم مقدس نمبر اٹھا رہا ہوں یا وہ ہا ہو جل جلال و حسنا موضوع ہے قرآن پاک میں یعنی قرآن مقدس میں یہ کتاب یہ سماظم کتنی دفعہ آیا ہے اسم کی صورت میں یا فعل کی صورت میں کہ اللہ عطا کرنے والے اس معنیٰ کو ثابت کرنے کے لیے تو ان کے اور تھوڑی سی توضیحات الوہاب جلا جلال کثرت کے ساتھ اس کے معنیٰ کیا ہے کہ کسرت کے ساتھ ہمیشہ بلا انقطا عطا و احسان فرمانے والا اس کے معنی یہ یوگے نے الحاب جلا جلال کثرت کے ساتھ ہمیشہ بلا انقطا و احسان ہیں جی بلا انقطا و احسان کے ساتھ عطا کرنے والا یہ دونوں کی شیر رس اور عبس کے یہ سب مقندس قرآن پاک میں تین بار ذکر ہوا ہے تین بار اسی شکل میں الوہاب کے صورت میں وہاب کے سر میں سمالغ کے صورت میں لیکن بے صورت فیل وہاب یہ کبھی وہابہ کبھی کے سورت میں وغیرہ کے سورت میں معجم المفارس جو قرآن لوغات ہیں اچھا اس کے لحاظ سے انہیں قرآن حیات کی ایک فری ساتھی اس میں موضوع بندی ہو کے اس کے لحاظ سے کم از کم پندرہ مرتبہ ذکر ہوا ہے فیل اس عصر میں بعض موارد ایسی ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام مدگر صالحین کی دعاؤں میں بے صورت عمر حب بھی آیا ہے انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کے عطا کا سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ الحاب ہے اور وہ ہر چیز کے عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اختیار بھی ہے تو ان افعال و ہوا یہ وغیرہ کا متعلق متعدد چیز واقع ہوا ہے ان اللہ سے کیا منگالا نے کیا چیز دیا اس چیز کے حوالے سے مختلف چیز ہے ہمارے کہیں اولاد اولاد کی عطا کے سلسلے میں ہیں جیسے کے اسماعیل یہ ابراہیم تمام تارخی اس اللہ کے لیے ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق عطا کیا جسل مرحم الرحمۃ ابراہیم کو نوے سال کے بعد اولاد عطا کیا ابراہیم اور اسماعیل دونوں جو ہے حض اسماعیل اور اسحاق دونوں ہت ابراہیم کو نوے سال کے بعد بھیجے تو اس لیے آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ الحمدللہ للہ نزی وحابل عالل کی بری اسماعیل و اسحاق تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق اعصاق ہتائی اور کہیں جو ہے متعلق وابا ہاں جی وابہ یعنی وابہ کا متعلق جو ہے جی حکم یعنی نبوت ہوا ہے اس کے متعلق وابہ حکم یعنی نبوت نوعت جیسے رب حکمت ہاں جی کئی متعلق وابہ حکم ہے یعنی نبوت ہے فواہاب ربی حکم شرح شعراء نمبر اکتیس اکیس میں پھر اس ذات نے مجھے حکم یعنی نوت عطا فرمایا نوت عطا فرمایا اسی طرح کبھی بادشاہت و سلطنت کبھی رحمت وغیرہ ان افعال کے متعلق ان کے متعلق جو ہے جو یعنی یہ حل کس سے تعلق رکھتا ہے ان کے متعلق واقع ہوئے ہیں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حیوا و عطایہ انوا و اقسام ہیں اللہ جو کچھ دیتے ہیں وہ ایک قسم کرنی ہیں انوا و اقسام ہیں مادی و ظاہری بھی ہیں معنوی و حقیقی بھی اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنیٰ میں الحاباب ہے وہی ذات اقداسی الوحاب ہے لیکن اس سے مقدس الوحاب جل جلال و قرآن باغ میں تین موارد میں ذکر ہوا ہے وہ موارد ذیل ہے نمبر ایک وحبلی ملدن کا رحمتا ان نہ کا انت الحابلی ملا دن رحمتا ان آل نہ کا انط عمران اعظم نمبر آٹھ پرو نگار ہمیں تیرے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ ہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہمج. یہ آج مقدس ہے اس آج میں راسخون راسقین علم وہ لوگ جن کو علم میں پختگی حاصل ہے اعلیٰ مقام حاصل ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس الحاب کو اس اسم کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کے حضور سے رحمت طلب کیا ہے اس میں راز سقین ولیلو نے اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کے حضور سے اس میں الحاب کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کے حضور سے رحمت طلب کیا ہے اور اس رحمت سے مراد ہر قسم کی ظاہری و باطنی خیر و بلائی ہیں یعنی اس رحمت سے جو وحب لنا من لذن کا رحمت فرمایا اس میں جو رحمت سے مراد ہر قسم کے ظاہری و باطنی خیر و بلائی ہے جن سے انسان کے دین و دنیا دونوں آباد ہو جاتی ہیں اور ایک سعادت مند انسان بن جاتا ہے اور اس آیت میں راسخین فی العلم اللہ تعالیٰ کو ان نگا ان کہہ کر ہم جی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ بلا شیخ بشوا اللہ تعالیٰ کثیر العطا والدائم دائ ملاطا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اور ہمیشہ عطا کرنے والا احسان کرنے والا یہ بات جو ہے اس دو دعیت سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے دوسری مہرت ہے ام ان دہم خزائین رحمت ربک العزیز الوہاب یا تھے دہم خزائن رحمت ربک العزیز ربل یہ سورہ یا شراء سوادمبر نو کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض بہت زیادہ عطا کرنے والے رب کے رحمت کے خزانے ہیں چاہے خزانے ان کے پاس ہیں فاتِ کرما سے واضح ہوا کہ تمام رحمتوں یعنی بلائی انعامات مال و دولت کے خزانے صرف اللہ العزیز الوہاب کے پاس ہیں یہ اجتفام انکاری ہے کہ اللہ کے رحمتوں کے خزانے تم کفار و دیگر تمام موجودات کے پاس ہرگز نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو العزیز الوہاب ہے ہر چیز پر غلبہ رہنے والا بہت زیادہ اور ہمیشہ عطا فرمانے والا اسی ذات کے پاس ہے اور رحمتوں اور ہر قسم کے بلائی کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں تو ان رحمتوں کو نوازنے والا سب اللہ کے پاس ہے تمام رحمتیں ہر ان کے بلائی ہر قسم کے خیرات ظاہری دنیاوی دنیاویخروی سب اللہ کے پاس ہیں ہاں جی. تو پھر جو ہے ان رحمتوں کو نوازنے والا معلومات کی ضروریات کے مطابق عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے بس الوہاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے جس کے عطا لامحدود ہونے کے ساتھ ساتھ بلا انقطا اور دائمی بھی ہے کیونکہ اس کا خزانہ ایسا نہیں نہیں ہے کہ خرچ کرنے سے ختم ہو جائے نیز وہ ذات الوہاب ہونے کے ساتھ الجواد اور فیاض بھی ہے بحل جیسی نقص سے وہ پاک و پاکزہ ہیں لہذا وہ ذات پاک ہی بلا شک شبہ الوحاب ہے اور ذات بلا شخص الوہاب ہے ہمیں اسی عظیم درگاہ سے امید وابستہ رہنا چاہیں اور جو کچھ مانگیں یا وہاب ہاب کے کار اسی درگاہ حدت سے مانگیں جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس ہے نہیں آتا یعنی ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہے نہیں راہ دہلاؤں کسے راہ رو منزل ہی نہیں اس شعر کی طرف نمبر تین بہابلی ملک لا یم بغل حادن ممباد یہ بھی سورہ سرحصات پینتیس ہے وہابلی ملک لا یم بغل حادن ممباد ان نکان تر واپ ار میرے رب اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایہ نشان نہ ہو یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے اس دعا سے بھی یہ دعا تو سلمان علیہ السلام کا ہے اس دعا سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے عظیم سلطنت و بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے کیونکہ وہ ذات پاک ہی مالک الملک ہے تمام شدوں کا بادشاہ بھی ہیں ان پر اسی کا حکم چلتا اور وہ مالک بھی ہے یہ کائنات اس کی ملکیت ہے اور وہ اس میں جس طرح چاہے اس کے نظام ملک ملک ملکیت مملکت چلانے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے وہی چلاتے ہیں انہیں وہ مالک الملک ہے اور آپ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے عظیم شان بادشاہی عادما نے بھی بادشاہی جو آپ کے بعد کسی اور کے شاع شان نہ ہو مانتے ہوئے ان ن کا انت الوحاب کہہ کر اسے مقدس الوہاب کو وسیلہ یہ دعا کرا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا قبول فرماتے ہوئے ایسی عظیم بادشاہت حضرت سلمان کو عطا فرمایا کہ جنات آپ کے آپ کے تھے آپ کے قابو میں تھے پرندے میں آپ کے متی ہوئے حتی ہوا کو بھی اللہ نے آپ کے مشخر کیا کہ آپ اپنے وزراء سمیت اپنے تہ پر بیٹھ کر صبح کوئی ایک مہینے کا سفر طے کرتے تھے اور شام کو بھی ہوا کے پش پر سوار ہو کر ایک ماہ کا سفر طے کرتا تھا یہ قرآن نعایت می میں واضح متبہ موجود ہے قرآن اور, اور آپ کے وزراء میں آصف بن برقیہ جیسے ساب کرامت وزیر ہے جی یہ بھی ایک مذہب آپ کی حضلت ہے جو تحت بلخذ کو شہر شباس سے آنکھ جھپکنے میں سامنے حاضر کیا ایک ایسے تہ جس کو پندرہ بیس آدمی بمشکل اٹھا سکتے تھے اس کو جو انہوں نے آنکھ جھپکنے میں تحت بلقص کو شہر شباس سے شاعر ملک شاعر صبا سے شاعر صبا سے آنکھ جبگنے میں سامنے حاضر کر دیا ہاں جی اور جسم مبشر نے لکھا تو سلمان جان رہتے تھے اور شاعر سبا پندرہ سو کے قریب کلو کے فاصلے پر تھے جنہیں فاصلے سے جیسے کراچی سے اسلام آباد تپی تک آنکھ جبگنے جب میں تح کو لے کے آنا یقیناً بہت ہی جی عظیم کرنا ہوا ہے موضع ہے تو جو ہے وزیر آصف بن برقیہ جیسے صاحب کرامت جو ہے آپ کے وزیر تھے جو تحت بالخسب و شہر صبا سے آنکھ جبگنے جب میں سامنے حاضر کر دیا اور ہر قسم کے نعمتوں سے اللہ تعالی نے آپ کو نوازا تھا سچ مچھ ایسی بات چاہی اللہ نے آپ کو اس دعا کی بدولت دے دیا کہ جس کی نظیر نہ آپ سے پہلے تھی نہ بعد میں ہوگا یہ سب عنایت اس مقدس الحاب کے مظاہر ہیں ہاں اللہ الحاف ہونے کے ثبوت ہیں بلا شگ و شبہ اللہ تعالیٰ ہی الحاب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہمیشہ عطا اور احسان فرمانے والا بلا غرض و عوض عطا کرنے والا یہ سب اس قسم کے مہوم میں ہے آپ لوگوں کو پہلے تو ذہن دے چکا ہوں تو بلا شخص اللہ تعالیٰ ہی الحاب ہے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور الحاب عطا کرنے کرنے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے مادامت سماوتوں لرض جب تک آسمان اور زمین ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا مالک بھی ہیں سب کو عطا فرمانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذات اقدس ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ کی معرفت عطا فرما اور جو ہے ان مقدس آسمات سے ان کو وسیلہ دے کر اللہ کے درگاہ میں اپنی ہر حاجت اور اللہ سے ہی مانگنے کے اللہ میں توحق عطا فرما آمین